اور کسی نب پر یہ گمان نہ ہو سکتا کہ وہ کچھ چھپا رکھے اور جو چھپا رکھے وہ قامت کے دن اپن چھپائی چیز لے کر آئے گا پھر ہر جان کو ان کی کمائی بھرپور دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا